فإن لم يكن له نية الطلاق لم يقع بهذه الألفاظ طلاق إلا أن يكون في مذاكرة الطلاق فيقع بها الطلاق في القضاء ولا يقع فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن ينويه اچھا گزشتہ سبق کے آخر میں کچھ الفاظ گزرے تھے جو کنایات ہیں طلاق سے ماننا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ طلاق جن الفاظ سے واقع ہوتی ہے وہ دو قسم پر ہیں کچھ صریح ہیں کچھ کنایا بھائی صریح وہ الفاظ ہیں جس صرف جن میں طلاق کا معنی پایا جائے اور کوئی معنی نہ ہو گئی جیسے کوئی خاون اپنی بیوی بی سے کہے انتفال اس کا معنی تلاق کے ہے اور کوئی معنی نہیں یہاں پر جبکہ کنایا اس کو کہتے ہیں جس کی مراد ہوشیدہ ہو بھئی یعنی اس میں تلاق کا معنی بھی نکلتا ہو اور دوسرا کوئی معنی بھی نکلتا ہو تو اب چونکہ کنایا کے اندر دو معنی نکلتے ہیں تو وہاں پر نیت کا ہونا ضروری بھئی تو دو معنی میں نیت ہوگی تو طلاق واقع ہوگی یا کوئی ایسی دلیل ہو جو ہمیں بتلا دے کہ اس نے اس لفظ کے ذریعے کس چیز کا ارادہ کیا ہے طلاق کا ارادہ کیا ہے سمجھ میں آیا تو ایک تو اس میں نیت آ نیت بھی بتلا دیا کرتی ہے وہ خود کہہ دیتا ہے کہ میری نیت کس چیز کی تھی طلاق کی تھی بھائی تو مانگو تو اب اس یہ دلیل قائم ہو گئی اور اس لفظ سے طلاق واقع ہو جائے گی بھائی یا اس کے علاوہ کوئی اور دلیل قائم ہو جائے مثلا دونوں مذاکرائے طلاق میں تھے بھائی بیوی اس سے مطالبہ کر رہی تھی مجھے طلاق دوست اور اس وقت اس نے یہ لفظ کہا تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس نے اس کے کی ذریعے کس چیز کا ارادہ کیا ہے طلاق کا کیونکہ طلاق کے جواب میں وہ کہہ رہا ہے بھائی تو یہی بات اب صاحب قدوری بھی تفصیل سے بتلا رہے ہیں کہ یہ الفاظ ہیں کنایات ہیں بھائی میں نے یہ بھی آپ کو بتلایا تھا کہ تمام کنایات کے ذریعے طلاق بائن واقع ہوتی ہے مگر تین کنایات ایسے ہیں جن کے ذریعے کون سی طلاق واقع ہوگی رجعی واقع ہوگی اور ہوگی بھی صرف ایک تین بھی یا دو کی نیت کرے تو وہ بھی واقع نہیں ہوں گی جبکہ باقی کنایات کے ذریعے اگر ایک کی نیت کرے گا تو ایک واقع ہوگی تین کی نیت کرے گا تو تین واقع ہو جائیں گی اور طلاق بائن ہوگی بھائی تو کہتے ہیں فعلم فعلم یق الطلاق فعلم فعلم یق الیت الطلاقلم یقا بحاد الفاظ طلاقن بس اگر اس خامن کی نیت طلاق کی نہیں تھی تو واقع نہیں ہوگی ان, ان الفاظ کے ذریعے طلاق نیت ہوگی تو طلاق واقع ہوگی نیت نہیں ہوگی ان لفظوں سے طلاق کی تو طلاق بھی واقع نہیں ہوگی اللہ نا پی مذاکراتی مگر یہ کہ دونوں قسم ہوں مذاکرہ طلاق میں ہوں یعنی عورت طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے اور اس وقت یہ خاون کہتا ہے تو اگر دونوں مذاکرہ طلاق میں ہو فیق او بحد طلاق و تو طلاق واقع ہو جائے گی قضا کے اندر و لائق اور فیم بین و بین اللہ تعالی اور اس کے اور اللہ کے بیچ واقع نہیں ہوگی اللہ این و مگر یہ کہ اس کی نیت کرے بھائی دونوں اگر مذاکرہ طلاق میں مئو بشہول تھے اور اس وقت خامن نے ان لفظوں میں سے کوئی لفظ کہا تو یہ مذاکرہ طلاق بتلا رہا ہے کہ یہ لفظ وہ کس لیے استعمال کر رہا ہے طلاق کے لیے استعمال کر رہا ہے لہذا اب قاضی کے پاس جاتے ہیں تو قاضی طلاق کا فیصلہ کرے گا کس کو دلیل بنائے گا مذاکرہ طلاق باقی اس کے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے اگر اس نے طلاق کی نیت وہ کہتا ہے نہیں جی میں نے مذاکر ہے طلاق میں تو کہے ہیں یہ لفظ لیکن میری نیت طلاق کی نہیں تھی تو پھر بھی طلاق واقع نہیں ہوگی لیکن ہمیں تو بھائی اب نیت تو اللہ جانتے ہیں بھائی سمجھ میں آیا نیت تو صرف اللہ ہی اس پر واقف ہو سکتے ہیں تو قاضی تو فیصلہ کرے گا ظاہر کو دیکھ کر اور ظاہر تو یہی ہے کہ مذاکرہ طلاق میں لفظ استعمال ہوئے ہیں لہٰذا اس نے کس چیز کا ارادہ کیا ہوگا طلاق کا تو لہذا قاضی ظاہر کے مطابق فیصلہ کرے گا اور عورت کو کیا کر دے گا اس شخص سے اس شخص سے جدا ہونے کا حکم لگا دے گا عورت کا عورت پر جبکہ باقی بندے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے تو کہتے ہیں وہ طلاق میں اس اعتبار سے اگر اس کی نیت نہیں تھی تو طلاق واقع پھر بھی نہیں ہوئی ہاں اگر نیت تھی تو پھر طلاق کیا ہو چکی واقع ہو چکی اب چاہے انکار بھی کر دے اور مذاکرہ طلاق بھی نہیں تھا مثلاً اس نے کنایا لفظ بولا اور نیت کس چیز کی کی طلاق کی تو طلاق واقع ہو چکی اب قاضی کے پاس جا کر کہہ دے گا کہ قاضی صاحب میں نے تو طلاق کی نیت نہیں کی تھی بیوی بی مثلا اسے لے گئے قاضی کے پاس تو ٹھیک ہے قاضی تو فیصلہ کر دے گا بھائی یہ مذاکرہ طلاق نہیں تھا لڑائی وغیرہ بھی نہیں تھی تم نے یہ لفظ بولا ہے تو اور نیت تم بتا رہے ہو کہ تمہاری طلاق کی نیت نہیں تو قاضی کیا فیصلہ کر دے گا کہ طلاق نہیں ہوئی لیکن اگر اس نے نیت کی تھی تو یہ اللہ اور اس کے بیچ کا معاملہ ہے کیونکہ اللہ ہی نیت جانتے ہیں طلاق واقع ہو چکی ہے اب اس خامند کا اگرچہ قاضی فیصلہ کر دے لیکن اس کامند کا اس عورت کے پاس رہنا جائز نہیں سورت سمجھ میں آ گئی بھائی تو یہ مانا فی قوبی طلاق فل قزائی اگر مذاکرہ طلاق میں تھے تو طلاق ان کے ذریعے واقع ہو جائے گی خزا کے اندر ولافیما بین بین اللہ تعالیٰ اور اس کے اور اللہ کے بیچ جو ہے واقعی نہیں ہوگی اللہ مگر یہ کہ وہ اس کی نیت کرے بھائی پھر واقع ہو جائے گی وہ علم یقونا پی مذاکرات طلاق اسی طرح بھائی کچھ کنایات ایسے ہیں جی کے غصے میں تھے مثلا دیکھو بھائی میاں بیوی میں میاں خامد بہت غصے میں تھا بھائی غصے میں کوئی اس نے ایسا لفظ کہا کنایا لفظ استعمال کیا یا میاں بیوی آپس میں جھگڑ رہے تھے اس وقت اس نے کوئی کنایا لفظ استعمال کیا تو کہتے ہیں بھائی دیکھو اس لفظ کے اندر غور کرو اگر اس لفظ سے گالی اور برا بھلا کہنے کا معنی نکلتا ہے تو معلوم وہ یہ گالی دے رہا ہے برا بھلا کہہ رہا ہے اس کو طلاق نہیں دے رہا لیکن اگر اس سے برا بھلا اور گالی کا معنی نہیں نکلتا پھر معلوم ہوا کہ غصے میرا ہے اور اس سے گالی یا برا بھلا ہونے کا تو کوئی مانا بھی نہیں کر رہا معلوم ہوا کیا دے رہا ہے طلاق دے رہا ہے سورج سمجھ میں آ گئی غصے میں انسان تو دوسرے کو برا بھلا ہی کہتا ہے اب جب اس نے ایسا لفظ کہا تو معلوم ہوا جس ایسا لفظ کہا جس سے برا بھلا اور گالی کا معنی نکلتا ہے تو معلوم ہوا وہ کیا کر رہا ہے اس کو صرف برا بھلا کہہ رہا ہے گالی وغیرہ دے رہا ہے طلاق طلاق یہاں مراد نہیں لیکن اگر ایسا لفظ استعمال کیا غصے میں ہے یا لڑ رہا ہے کہ لفظ استعمال کیا اور اسے گالی کا معنی بھی نہیں برا بھلا کہنے کا معنی بھی اگر گالی یا برا بھلا کہنے کا مانا ہوتا ہے تو غصے میں تو انسان دیتا ہے دوسرے کو گالی بھی دیتا ہے برا بھلا بھی کہتا ہے تو اس نے بھی کیا کیا ہوگا گالی بھی ہوگی یا برا بھلا لیکن گالی دینے یا برا بھلا کہنے کا تو معنی ہی نہیں اسے نکلتا جب مانا نہیں نکلتا کہ لفظ ہے تو اب ہم کیا حکم لگائیں گے جس طلاق ہی کا ارادہ کیا ہے کیونکہ گالی یا برے بھلے کا مانا تو اس سے نکلتا ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں مذاکرات اور اگر وہ دونوں مذاکرہ طلاق میں نہ تھے اوکانافی غزب اوقومت اور وہ دونوں غصے میں تھے یا خسومت جھگڑے میں تھے یعنی آپس میں جھگڑ رہے تھے وقات طلاق تو واقع ہو جائے گی طلاق ہر ایسے لفظ کے ساتھ لائف سدوبی حس سب و تو جس کے ذریعے سب کہتے ہیں گالی کو ملانا سب اور شتیمہ یہ بھی گالی ہے گالی اس کا مانا برا بھلا کہنا تو واقع ہو جائے گی طلاق بھی کلف ہر ایسے لفظ کے ذریعے لا یقصد بےحد سب و کے ارادہ نہ کیا جاتا ہو اس کے ذریعے گالی کا اور برا بھلا کہنے کا ولم یقابی مایوق صد بےحد سب و شتی مت ہو اور واقع نہیں ہوگی ان لفظوں سے جن کے ذریعے گالی اور برا بھلا کہنے کا ارادہ کیا جاتا ہو ان سے طلاق واقع نہیں ہوگی اللہ مگر یہ کہ اس نے کیا کی ہو طلاق کی نیت کی ہو تو کنایا لفظ ہے طلاق کا معنی تو نکلتا ہے اس میں سے تو جب نیت بھی کر لی تو اب طلاق کیا ہو جائے گی واقع ہو جائے گی وہ صفتین زیادان باینا اور جب موصوف کیا جائے طلاق کو بزرب ضرب کا مانا ہے نوع قسم زیادتی کسی قسم کی زیادتی کے ساتھ جب موصوف کیا جائے طلاق کو عام طلاق ہے میں نے آپ کو بتلایا طلاق مخامن اپنی بیوی بی سے کہتا ہے یا یوں کہیں اردو میں تجھے طلاق ہے تو بی بی کو کیا ہو جائے گی طلاق, طلاق ہوگی اور طلاق رجعی ہوگی لیکن طلاق دیتا ہوں یا کہتا ہے میں بدترین طلاق تجھے دیتا ہوں اس طرح کا کوئی لفظ ذکر کر دیتا ہے جس سے طلاق کے معنی میں کون کے ساتھ کون سا مانا آ جاتا ہے زیادتی والا معنی سختی والا معنی شدت والا معنی اس کے اندر آ جاتا ہے تو اب معلوم ہوا اب طلاق رجعی نہیں ہے یہ کون سی طلاق دے رہا ہے طلاق بائن کیونکہ وہ کیا ہے رجعی سے سخت ہے زیادہ ہے یہ مانا وہ ایرا صفت طلاق و بھی ضرور زیادتی کان اور جب موصوف کیا جائے طلاق کو کسی قسم کی زیادتی کے ساتھ کان با طلاق ہوگی مثال کے طور پر خامن یوں کہتا ہے انتفا لا باین ان کا لفظ لے آیا تو یہ تو واضح ہے مولانا کہ تجھے طلاق بائن ہے یہ یوں کہتا ہے انتلاقی توجے طلاق ہے سخت طلاق بھئی او حاشت طلاقی یہ انت پال ملائے ساتھ انت پال قن اخش افحاشت طلاق طلاق ہے بدترین طلاق یا فہش ترین طلاق اس سے بھی طلاق بائن ہوگی او طلاق شیطانی یعنی انت پال طلاق الشیطانی تجھے طلاق ہے شیطان کی طلاق بہن تو اس سے بھی بائن ہوگی وہ طلاق النتی طلاق تجھے کیا ہے طلاق بدت ہے تو تلاق بائن ہوگی سمجھ میں آئے طلاق بدت ہے کیونکہ طلاق سنت کیا تھا بھائی بائن طلاق دی جائے یا رجعی دی جائے رجعی دی جائے بھائی آؤ كل جب علی یا تجھے طلاق ہے پہاڑ کی طرح پہاڑ جتنی طلاق ہے تمہیں بھائی پہاڑ جتنی پہاڑ جیسی تو اس سے بھی طلاق بائن ہوگی ہمارا نام یاد رکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جب طلاق کو کسی چیز کے ساتھ تشبیح دے دی جائے تو طلاق بائن ہوتی ہے کسی بھی چیز سے تشبی دے دی جائے چاہے بڑی چیز سے تشبی دی جائے جیسے دیکھو یہاں پہاڑ سے تشبیح دی بڑی چیز ہے بہت بڑی وجہ اور چھوٹی چیز کے ساتھ تسبیح دے تو پھر بھی جب تشبی آ جائے گی طلاق کے ساتھ امام صاحب فرماتے ہیں طلاق بائنگ ہوگی مثلا سوئی کے ساتھ تشبیح دیتا ہے تجھے طلاق ہے سوئی سوئی جیسی اب چھوٹی چیز ہے لیکن امام صاحب کے کی نزدیک کیا ضابطہ ہے تصبیح دے دی چاہے بڑی چیز کے ساتھ تسبیح ہو چاہے چھوٹی چیز کے ساتھ تلاک کون سی ہوگی بائنگ ہوگی مل البیتی یا تجھے مل ان کا مانا بھرا ہوا ہونا مل البید تجھے گھر بھر یوں کہ کمرہ بھر تلاق ہے پورے کمرہ بھرا ہوا تجھے تلاق ہے ان سب میں تلاقے بائن ہوگی طلا جیلامن طلاق دیتا ہے طلاق کا لفظ بولتا ہے اور ایک تو یہ کہ عورت کی طرف نسبت کرتا ہے تجھے طلاق ہے یا ایک صورت یہ ہے کہ عورت کے کسی ایک عضو کی طرف نسبت کرتا ہے تیرے ہاتھ کو طلاق ہے کیا واقع ہوگی طلاق بھائی ایک میں کہا تجھے طلاق ہے ایک میں کہا تیرے ہاتھ کو طلاق ہے کہتے ہیں بھائی اگر طلاق کی نسبت کی ایسی چیز ایسے لفظ کی طرف جس سے پورے انسان کو تعبیر کیا جاتا ہے یعنی پوری عورت کی ذات کی طرف کیا کی نسبت کی انتی تجھے طلاق ہے انتی کے ذریعے کیا مراد ہے پوری عورت سامنے والی مراد ہے یا مراد نہیں بھائی انتی کے ذریعے تو ساری جو سامنے موجود ہے اور بیوی بی اس کی وہ ساری مراد ہوتی ہے تو اگر پورے نفس کی طرف طلاق کی نسبت کرے تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی اس کے کسی ایسے عرض کی طرف نسبت کی جس سے پورے انسان کو تعبیر کیا جاتا ہو پھر بھی طلاق ہو جائے گی مثلا مانا نا رقبہ کا کیا معنی ہے گردن لیکن یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے ذات کے معنی میں کس معنی میں عربی میں عام استعمال ہوتا ہے ذات کے معنی میں بھائی تو اگر بیوی سے یہ کہا کہ رقابات کی فالخن تالقہ تو کیا ہوگا یا رقبہ کی تالقن تیری گردن کو طلاق رقبہ سے تو کیا مراد لیتے ہیں پورے انسان کی ذات مراد لے لیتے ہیں تو یہاں بھی طلاق واقع ہو جائے گی یہ یوں کہتا ہے وجہوں کی تالقن تیرے چہرے کو طلاق ہے اور وجہ بول کر بھی کیا کر لیتے ہیں عربی میں پورا انسان مراد لیتے ہیں موسن بعض عرب میں کہتے ہیں بھائی کسی قوم کے سردار کسی کے پاس آئے تو کہتے ہیں بھائی فلاں قوم کے وجوہ میرے پاس آئے فلاں قوم کے چہرے میرے پاس آئے سمجھ میں آیا بھائی تو اس چہرہ بول کر کیا مرادے لیا پورا انسان تو بس یہ ضابطہ ہے اگر ایسا لفظ بولا جس سے پورے انسان کو کیا کیا جاتا ہو تعبیر کیا جاتا ہو تو پھر اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی اور اگر ایسا لفظ استعمال کیا جس سے پورے انسان کو تعبیر نہیں کیا جاتا تو پھر طلاق بھی واقع نہیں موسن کہتے تیرے ہاتھ کو طلاق ہے اب ہاتھ بول کر پورا انسان مراد نہیں لیا جاتا یا تمہارے پاؤں کو طلاق ہے اب پاؤں بول کر پورا انسان مراد نہیں لیتے تو ان صورتوں میں طلاق واقع نہیں ہوگی بھائی صورت سمجھ میں آ کہتے ہیں وہ عیدا کا طلاق اور جب نسبت کی طلاق کی الا جم لتی اس پوری عورت کی طرف مسن کا انت سال ہے پوری عورت کی طرف نسبت کر دی اور الا ماں گوری ہی آنند جم لتی یا ایسے لفظ کی طرف کہ تعبیر کیا جاتا ہو اس کے ذریعے عن الجملتی کس سے پورے انسان سے وقعت طلاق تو طلاق واقع ہو جائے گی مثل این یقول مثال کے طور پر خامن یوں کہتا ہے انت طالقون بھئی اور رقبت کی طالقون یہ کہتا ہے اور انکو کی طالقون تیری گردن طلاق و طلاق ہے بھئی انکو کبھی منہ گردن اور روحو کی یا تیری روح کو طلاق ہے اور بدن کی یا تیرے بدن کو طلاق ہے اور جسد کی جسدو جسم کو طلاق ہے اور فرضو کی کو طلاق ہے اور وجہوں کی چہرے کو طلاق ہے تو ان ساروں کی صورتوں میں طلاق کیا ہو جائے گی واقع ہو جائے وہ کزالی کا انط اللہ کا جز انشاء اسی طرح اگر جز شائع کو طلاق دے دی ایسے جز کو جو پورے بدن میں پھیلا ہوا ہے مسن کا نسب کو طلاق ہے نسخ بدن کو کیا ہے اب نصب تو پورے بدن میں پھیلا ہوا ہے ہاتھ بھی نصب پاؤں بھی نصب سر بھی نصف سمجھ میں آیا تو یہ پورے بدن میں پھیلا ہوا ہے تو اس صورت میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی بھائی و کاذالی کا ان کا جز ان شا مینہا اور اسی طرح اگر طلاق دے دی اس کے ایسے جز کو جو شائع ہے جو پھیلا ہوا ہے مسلو فولہ مثال کے طور پر خواہیوں کہے نصف کی اور سلوسو کی تالقن تیرے نصف کو طلاق یا تیرے تیسرے حصے کو طلاق تو یہ پورے بدن میں پھیلا ہوا ہے تو طلاق ہو جائے گی ان قال اور اگر خامن نے یوں کہا کی اور تیرے ہاتھ کو طلاق ہے یا تیرے پاؤں کو طلاق تیری ٹانگ کو طلاق ہے لم یقائ طلاق طلاق واقع نہیں ہوگی اگر یوں کہا خامن نے بھائی تجھے آدھی طلاق ہے یج کہا تجھے تیسرا حصہ طلاق ہے اب آپ بتائیے طلاق کی تقسیم ہو سکتی ہے بھائی طلاق کی تو تقسیم نہیں ہو سکتی ایک واقع ہوگی تو پوری کی پوری واقع ہوگی یہ نہیں ہو سکتا آدھی واقع ہو آدھی واقع تو لہذا اب جب اس نے کہا تجھے آدھی طلاق ہے تو ایک پوری واقع ہو جائے گی یا کہا تجھے 30 دسواں حصہ طلاق ہے تو دسواں حصہ تو واقع نہیں ہوتا لہذا پوری ایک کیا ہو جائے گی واقع ہو جائے گی وہ انط نصف تتلی او قطین اور اگر اسے طلاق دے دی نصف طلاق یا تیسرا حصہ طلاق کا تو یہ ایک طلاق ہوگی وہ طلاق المکر ہی و سکارانی واقع اور مکر اور سکاران کی طلاق واقع ہوتی ہے مکر کہتے ہیں بھائی وہ شخص جس پر زبردستی کی جائے بھائی بھئی ایک آدمی ہے دوسرے نے بندوق نکالی اس کے سر پر رکھی بھائی کہ اپنی بیوی کو طلاق دو نہیں تو تمہیں ابھی گولی مارتا ہوں بھائی اور اس کو یقین ہے کہ اگر میں طلاق نہیں دوں گا یہ مجھے قتل کر دے گا تو یہ سمجھ میں مقرر ہوا کیا ہوا مقرر بھائی زبردستی اور ایک راہ بھی یہاں کامل درجے کا ہے کہ جانی چلی جائے گی میری بھئی آپ اس موقع پر وہ شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو عند الاح اس کی طلاق واقع ہو جائے سر پہ دوسرے آدمی نے بندوق رکھی ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دو نہیں تو تمہیں گولی مارتا ہوں بھائی اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو کیا یہ طلاق واقع ہوگی یا نہیں واقع ہوگی بھائی عند الاحاف طلاق واقع ہو جائے بھائی اس کی کیا وجہ ہے طلاق کیسے ہو تو بیچارے کا اختیار ہی ختم ہو گیا اس نے بندوق سر پر رکھی ہوئی ہے کہتے نہیں بھائی اختیار سے دی ہے اس وہ دو آزمائشوں میں پڑ گیا تھا ایک طرف جان جا رہی ہے ایک طرف بیوی جا رہی ہے اس نے ہلکی مصیبت کو اپنی مرضی سے اختیار کیا مرضی آ یا نہیں آ تو دو مصیبتوں میں سے اس نے ہلکی مصیبت کو اپنی مرضی اور ارادے سے منتخب کیا ہے معلوم ہوا ارادہ اس کا آ گیا جب ارادہ آ گیا تو تلاق کیا ہو گئی واقع ہو گئی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی اسی طرح سکران ہے نہ مدہوش آدمی جو نشے میں ہے اس کی بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے سمجھ میں آیا کوئی شراب بھی یا نشاور مشروب پیا بھائی کوش ختم ہوا تو اس مدہوشی کی حالت میں وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے طلاق واقع ہو جائے گی بھائی اس کی طلاق واقع کیسے ہوگی اس کو تو ہوش ہی کوئی نہیں پتہ ہی کوئی نہیں اختیار ہی کوئی نہیں کہتے ہیں بھائی بطور ڈانٹ کے اور زجر کے طور پر اس کی طلاق واقع ہوگی بھائی اس لیے کہ اس نے کیا کیا ہے نافرمانی کا ارتکاب کیا ہے اور نشاور مشروب اس نے پیا ہے یا شراب وغیرہ پی ہے تو شریعت نے بطور ڈانٹ کے کی کیا حکم لگایا ہے طلاق اس کی واقع ہو جائے گی طلاق مکرہ جس پر زبردستی کی گئی ہے اور سکاران مدہوش آدمی ان کی طلاق واقع ہو جاتی ہے اور طلاق واقع ہو جائے گی جب اس نے کہا میں نے نیت کی تھی اس کے ذریعے طلاق کی بھئی یہ عبارت یہاں جڑتی نہیں ہے بھئی حدوری کے نسخوں میں یہ عبارت موجود ہے لیکن یہاں جڑتی نہیں بھئی پیچھے کیا بتایا کہ مکرہ اور سکران کی طلاق کیا ہو جاتی ہے واقع ہو جاتی ہے اور آگے بتلا رہے ہیں اور طلاق واقع ہو جائے گی جب یہ کہے میں نے کس چیز کی نیت کی تھی طلاق کی نیت کی تھی تو جب میں نے طلاق کی نیت کی تھی بھئی ان کی تو طلاق واقع ہو جائے گی جب ظاہری لفتری کے ساتھ طلاق دے رہا ہے پھر تو نیت نہ بھی کرے پھر بھی کیا ہو جائے کرتی ہے طلاق واقع کیونکہ جب اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اس کا تو اور کوئی معنی نکلتا ہی نہیں ہے ایک ہی تو معنی نکلتا تھا لہذا وہ معنی ثابت ہو جائے گا اور اس کی بیوی کو کیا ہو جائے گی طلاق لہذا یہ عبارت یہاں جڑتی نہیں ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی اگر وہ کہے کہ میں نے اس چیز کی کس کی نیت کی تھی طلاق تھی معلوم وہ نیت نہیں کرے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی طلاق تو پھر بھی واقع ہو جائے گی بھائی سورج سمجھ میں آ رہی ہے بھائی تو یہ عبارت یہاں جڑتی نہیں ہاں ایک لفظ یہاں جوڑ لیا جائے پھر کچھ معنی بن جاتا ہے تھوڑا سا وق اور طلاق بلکنایاتی بالکنایات کا لفظ اگر یہاں نکال لیں کیا لفظ لگا لیں یہاں اور طلاق واقع ہو جاتی ہے کنایات کے ذریعے اذا قال جب وہ شخص کہے نوئی تو بہت میں نے اس کے ذریعے کس چیز کی نیت کی تھی بھائی کنائے میں نیت کا ہونا ضروری ہے تو جب ایک شخص نے کنا لفظ لفظ استعمال کیا اور پھر کہتا بھی ہے کہ میری نیت کس چیز کی تھی طلاق کی तلا. تھی تو طلاق واقع ہو جائے گی اب جملہ صحیح بن گیا بھائی سورج سمجھ میں آ تو طلاق واقع ہو جائے گی کنایات کے ذریعے بھی اذا قال اضافہ طلاق جب وہ شخص کیا کہے میں نے اس کے لفظ کے ذریعے کس چیز کی نیت کی تھی طلاق تو اب جملہ صحیح لیکن پھر بھی مولانا اپنے محل پر نہیں ہے مقام پر نہیں بھائی کنایات کی بات تو پیچھے گزر چکی اگر یہ جملہ ہونا ہو بھی تو وہاں ہونا چاہیے یہاں درست نہیں بنتا بھائی وقا تالا کل اخرص بل اشارہ کہتے ہیں گونگے کو مولانا گونگے کو جو بول نہیں سکتا اور بحق و طلاق الاق رسی اشارتی اور واقع ہو جائے گی گونگے کی طلاق اشارے کے ذریعے گونگا اشارہ وغیرہ کوئی کرتا ہے جس سے طلاق سمجھ میں آتی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی وہ ادا اواف طلاق الاَ نکاح اوقاقی اور جب نسبت کی طلاق کی نکاح کی طرح تو واقع ہو جائے گی طلاق نکاح کے بعد مسلو بھائی مسلو مثال کے طور پر خامند کہتا ہے کسی عورت سے کی فانتی اگر میں نے تجھ سے شادی کی یا میں نے تجھ سے نکاح کیا فاطن تو تجھے طلاق ہے تو نکاح کی نسبت کس چیز کی طرف طلاق کی نسبت کس چیز کی طرف کر دی نک... طلاق کی نسبت نکاح کی طرف کر دی اگر میں نے تجھ سے کیا کیا نکاح کیا شادی کی تو تجھے طلاق تو جیسے ہی نکاح کرے گا نکاح کے فوراً بعد کون سی طلاق واقع ہو جائے گی جی دیکھو کہا فنتال میں نے اگر تجھ سے شادی کی فنت فا فالخن تو تجھے کیا ہے طلاق تو انتال خن کون سا لفظ ہے سری ہے کہ نایا ہے اور سری سے کون سی طلاق واقع ہوتی ہے سری سے رجعی طلاق واقع ہوا کرتی ہے تو یہاں بھی رجعی طلاق آنا تھی طلاق نکاح ہوتے ہی بیوی کو طلاق ہو جائے گی لیکن رجعی نہیں ہوگی بائیں ہوگی. بھائی کیوں اس سے تو رجعی ہونی چاہیے جواب یہ مولانا کہ یہ عورت غیر مدخول بھی ہے ابھی اس کے ساتھ صحبت کی نہیں اور اس, اس کو جب بھی طلاق دی جائے وہ کون سی واقع ہوتی ہے بائن ہوتی ہے اور اس پر میں نے بتایا اس عورت پر عیزت بھی نہیں ہوتی یہ کسی اور کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے او قال جہا فہی طالقن یا تالقن یہ کسی شخص نے یوں کہا کہ ہر وہ عورت جسے میں نکاح کروں جسے میں شادی کروں فہیہ تالقن تو اسے طلاق ہے تو آپ مارانا جب جس عورت سے بھی نکاح کرے گا فوراً اسے طلاق پڑے گی مولانا اور طلاق کون سی پڑے گی نکاح کرتے ہی جیسے نکاح ہوا تو ابھی تو صحبت کی نہیں نکاح کرتے ہی فوراً طلاق واقع ہو رہی ہے لہٰذا فوراً کون سی پڑے گی طلاق بائن پڑے گی تو دیکھو اس نے طلاق کی نسبت نکاح کی طرف کی تھی کہ نکاح کروں تو طلاق ہے تو نکاح کے فوراً بعض واقع ہو جائے گی شرتی شَرْتِ اور اگر نسبت کی طلاق کسی شرط کی طرف تو واقع ہوگی وہ طلاق شرط کے بعد طلاق کی نسبت کس چیز کی طرف کی؟ کسی شرط کی طرف کی مثلا اپنی بیوی سے کہا ان دخل سی دار فاسی اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے عددار, کوئی خاص گھر اس نے ذکر کیا ہند دا اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی فانتی ہوں, تو تجھے طلاق ہے تو نک... طلاق کی نسبت کس چیز کی طرف کر دی شرط کہتے ہیں جیسے ہی شرط پائی جائے گی فوراً طلاق ہو جائے گی جیسے ہی اس کی بیوی اس گھر کے اندر جائے گی فوراً کیا ہو جائے گی طلاق واقعی تو یہ مانا وہ اضا اضافہ الا شرطن اور جب نسبت کی طلاق کی شرط کی طرف وقت بس شرطی تو واقع ہوگی طلاق مانا شرط کے بعد مسلو فول علی مراطی مثال کے طور پر اپنی بیوی سے کہتا ہے ان دخل دار فاطن اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے سمجھ میں اسلام کے ذریعے یاد رکھی کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو یہاں بھی اسلام کے ذریعے اشارہ ہوا کسی مخصوص گھر کی طرف بھی جو متعین ہے اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے تو گھر میں داخل ہوتے فوراً طلاق ہو جائے گی وَلَا بھائی دیکھو طلاق کی نسبت کر رہا ہے وہ کہا تھا نکاح کی طرف نسبت کرے تو کب واقع ہوگی نکاح کے بعد اور اگر شرف کی طرف نسبت کی تو کب واقع ہوگی شرف کے بعد لیکن یہ ضروری ہے مولانا کہ اگر جو طلاق دینے والا ہے وہ طلاق کا مالک بھی ہو یعنی وہ عورت اس کی بیوی بھی ہو سمجھ میں آیا بیوی سے کہتا ہے این دارا اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے تو یہ اپنی بیوی بی سے کہہ رہا ہے جب اپنی بیوی بی سے کہہ رہا ہے تو یہ ترشق کہنے والا طلاق کا مالک ہے یا مالک نہیں ہے بھئی مال مال. مالک ہونا ضروری ہے ہاں کسی اجنبیہ سے کہتا ہے اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے بھائی اب اجنبیہ گھر میں داخل ہوئی طلاق ہوگی نکا ہی نہیں ہوا اس آدمی کے ساتھ تو کہاں سے ہوگی چلو اچھا کر لیا نکاح کے بعد اب اس گھر کے اندر گئی؟ اب بھی واقع نہیں ہوگی نہیں بھائی وہ سب طلاق کا مالک ہی نہیں تھا کو تو کو کیسے کر سکتا تو لہذا جب جو شخص طلاق کے شرط کے ساتھ معلق کر رہا ہے کیا ضروری ہے وہ طلاق کا کیا ہو مالک کو. یا مالک تو نہیں ہے لیکن اپنی ملک کی طرف نسبت کرتا ہے اپنی ملک کی طرف کیا کرتا ہے اپنے مالک ہونے کی طرف نسبت کرتا ہے کیسے مسن جیسے کہا تھا اجنبیہ سے اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھے تلاک تو کس چیز کی طرف نسبت کی تلاک کی نکاح کی طرف اور نکاح کے لیے وہ طلاق کا مالک بنتا ہے یا نہیں بنتا تو دیکھو اپنی ملکیت کی طرف اپنے مالک ہونے کی طرف کیا کر دی اس نے نسبت کر دی سورج سمجھ میں آئی تو لہذا طلاق دینے کے لیے طلاق کی نسبت کر رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یا تو یہ طلاق کا مالک ہو یا اپنے مالک ہونے کی طرف اس کی کیا کرے نسبت کرے سورج سمجھ میں آ بھائی تو کہتے ہیں والایتہ و اضافه الطلاق الا ان يكون الحالك مالكا او يضيفه الى ملكه اور صحیح نہیں ہے طلاق کی نسبت کرنا مگر یہ کہ وہ قسم اٹھانے والا مالک ہو طلاق کا او يضيفه الى ملکیہ یا اس کی نسبت کرے اپنے مالک ہونے کی طرف فان قال لاجنبيهن اگر اس کسی نے اجنبیہ سے کہا ان دخلت الدار فانت طالق اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے تو دیکھو اس نے طلاق کو معلق کر دیا کس چیز کے ساتھ گھر میں جائے گی تو تجھے طلاق اور آپ بتائیے اس وقت یہ طلاق کا مالک ہے نہیں مالک ہی نہیں ہے اپنی ملکیت کی طرف نسبت کی کہ میں نکاح کروں تو یہ کہا اس نے اپنے مالک ہونے کی طرف نسبت بھی نہیں کی تو سمت ازوجہا پھر اس شخص نے اس عورت سے نکاح کر لیا فتخلتی دارا پھر وہ عورت اس گھر میں داخل ہو گئی لم تطلق تو اسے طلاق نہیں ہوگی و الفاظ الشرطی و اور شرط کے الفاظ جو ہیں بھئی عربی زبان میں شرط کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں بھئی بتلا رہے ہیں و الفاظ ان و ایزا و ایزا ما و کل و کل ما و متا متا ما یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان ایزا ایزاما کل متا مطا اور متاما کل الفاظی یہ جو یہ ان میں سے ہر ایک لفظ جو ہے اس کے اندر ان وجہ شرط اگر شرط پائی گئی ان حل دل تو قسم پوری ہو جائے گی وہ وقت طلاق اور طلاق واقع ہو جائے گی قسم پوری ہو جائے گی کھل جائے گی پوری ہو جائے گی ختم ہو جائے گی دیکھو بھائی یہ الفاظ کچھ ذکر کیے یہ عربی زبان کے اندر جو شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں کہتے ہیں مثلا ایک شخص نے اپنی بیوی بی سے کا توجہ سے سننا بھائی ایک شخص نے اپنی بیوی بی سے کہا ان دخل سی دار فنسی طالقن اگر تک کے اندر داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے تو کہتے ہیں جیسے ہی گھر میں داخل ہوگی تو طلاق واقع ہوگی قسم پوری ہو گئی قسم کھل گئی اور طلاق واقع ہو گئی قسم کیا ہوئی ختم ہو گئی کھل گئی تلاق واقع ہو گئی یعنی وہ شرط ختم اب دوبارہ جائے تو طلاق واقع ہوگی دوبارہ طلاق واقع نہیں کیونکہ وہ قسم کھل گئی ختم ہو گئی مولانا ایک طلاق واقع ہو چکی ہے اس کے ذریعے تو دوبارہ جائے بارہ جائے جتنی دفعہ بھی جائے پھر اس کے بعد اسی لفظ سے دوبارہ طلاق واقع ہے. ہاں اگر خامند پھر کہہ دے این دلتی دارا پانتال تو اب بھی جب جائے گی کی فوراً کیا واقع ہوگی طلاق لیکن یہ طلاق جو واقع ہوئی اس نئے لفظوں سے ہوئی ہے یا اسی پرانے سے ہوئی ہے یہ تو نئے لفظوں سے ہوئی ہے تو پرانے لفظ جو تھے ان کے اندر تکرار نہیں ہے ایک دفعہ شرط پائی گئی طلاق واقع ہو جائے گی اور واقع ہونے کے بعد وہ قسم اور شرط ساری ختم ہو گئی پوری ہو گئی اب دوبارہ اس کے ذریعے طلاق واقع نہیں ہوگی لیکن ایک لفظ آپ کو بتلا رہے ہیں کل کا کلا کا لفظ وہ اس سے جب بھی شرط پائی جائے گی تلاق واقعی طلاق واقع ہوتی چلی جائے گی یہاں تک کہ تینوں طلاقیں پوری ہو جائیں کل کا معنی ہے عربی میں کلا کا لفظ آتا ہے معنی ہے اس کا جب بھی بھائی جب بھی مثلا خاون بیوی سے کہتا ہے پہلے تو کیا کہا تھا اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق اس کے بجائے وہ کیا لفظ لایا دخل سدارا فانس والن تب بھی اس گھر میں جائے تجھے طلاق ہے اب تو اس نے خود کیا کر دیا ایسا لفظ استعمال کر دیا جس کے لیے بار بار طلاق آئے گی ایک دفعہ جائے گی کیا ہو جائے گی ایک طلاق اور اس نے تو یہ نہیں کہا تھا اگر اس نے تو کہا تھا جب بھی جائے تجھے طلاق دوبارہ جائے گی پھر کیا ہو جائے گی دوسری طلاق تیسری بار جائے گی پھر کتنی طلاق ہو جائے گی تین طلاقیں ہو جائیں گی ہاں جب تین طلاقیں پوری ہو گئیں اب اس آدمی کی ملک رہی بھائی عورت پر نہیں اب تو ملک ہی ختم بالکل ختم بھائی نکاح ٹوٹ چکا ملکیت ختم ہو چکی لہذا اب یہ قسم کھل گئی ختم ہو گئی اب یہ اس عورت نے کسی اور آدمی سے نکاح کیا وہ اس آدمی کا انتقال ہو گیا پھر عزت گزار کر اس عورت نے پھر اس پہلے خامن سے نکاح کر لیا اب یہ عورت دوبارہ اس گھر کے اندر گئی تو کل لما لفظ اس نے استعمال کیا تھا جب بھی تو اس گھر میں داخل ہو تجھے طلاق ہے تو کیا اب واقع ہوگی اب نہیں واقع ہوگی ہمارا نا کیونکہ وہ تین جس ملک میں اس نے بات کی تھی وہ ملک ختم ہو چکی یہ تو کون سی ملک آئی ہے مم. نیا نکاح کیا ہے مولانا وہ ملک تو تین تینوں تک حد تھی وہ پوری ختم ہو گئی یہ بالکل نئے سرے سے نئی ملک آئی ہے لہذا اب وہ گزشتہ ملک والے لفظوں کا اعتبار نہیں لہٰذا اب تلاک نہیں ہوگی اب اس گھر میں جتنی دفعہ بھی جائے صورت سمجھ میں آ گئی تو یہ مانا ہے بھائی ہاد ہل الفاظ اندر حلت مین و طلاق ہو بس ان میں سے ہر ایک لفظ کے اندر ان الفاظ میں سے ہر ایک لفظ کے اندر ان وجد شرط اگر شرط پائی گئی ان حلت الیمین تو قسم پوری ہو جائے گی واقعات طلاق و وَا واقع ہو جائے گی اللہ کی علما مگر پلما کے لفظ کے اندر فینت طلاق یا تقرر بھی اس لیے کہ وہاں طلاق جو ہے مقرر ہوگی شرط کے تقرار کے ساتھ ہتلاس و تطلی خاتین یہاں تک کہ تین طلاقیں واقع ہو جائیں انتظہاں باد بس اگر اس آدمی نے اس عورت سے نکاح کر لیا اس کے بعد یعنی تین طلاقیں دے دی تھیں اس نے کسی اور سے نکاح کر لیا تھا پھر اس نے طلاق دے دی تھی اب اس نے نکاح کر لیا وہ تھا کر پھر شرط مقرر پائی گئی لم یا خاص شہ تو اب کچھ بھی واقع نہیں ہوگا کیونکہ نہیں مل پائی ہے وَزَوَالُ الْمِلْكِ المل کی بادل یمینا بھی ایک اور قیمتی رابطہ بتلا رہے ہیں یاد رکھو ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا ان دخل سی دار کن اگر تک کے اندر داخل ہوئی تو تجھے تلاق ہے تو تجھے اب اس آدمی نے ابھی عورت اس گھر میں نہیں گئی چند دنوں کے بعد اس آدمی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی عورت نے عزت گزاری نکاح ٹوٹ گیا تو کیا وہ جو قسم آدمی نے شرط معلط کی ہوئی تھی طلاق کو معلط کیا ہوا تھا کیا وہ بھی ختم ہو گئی کہتے ہیں نہیں وہ ابھی بھی معالت ہے وہ ابھی بھی کیا ہے کیونکہ ابھی بہ پوری ہوئی ہے ابھی قسم وہ نہیں کھلی مولانا لہذا اب جو اس نے طلاق دی تھی کتنی دی تھی اس نے پھر اس عورت سے نکاح کر لیا اب کتنی طلاقوں کا حق ہے اس آدمی کو اب دو کا حق ہے اب وہ عورت اس گھر میں چلی گئی تو وہ طلاق تو ابھی بھی معلق تھی مولانا لہذا اس کو فوراً کیا ہو جائے گی طلاق ہو جائے گی صورت سمجھ میں آ گئی تو قسم جب تک وہ شرط نہیں پائی جائے گی وہ معلق لٹکی رہے گی وہ طلاق معلق رہے گی لٹکی رہے گی جب تک شرط پوری نہیں کر دیتی وہ سمجھ میں آئی بات اور لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ مل کے جدید نہ آئے بالکل جو تین طلاقوں کے بعد ہوتی ہے پھر نہیں ہوگ آدمی نے کیا کہا تھا؟ اپنی بیوی سے کہا اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق. بیوی اس گھر میں نہیں گئی تلاقے اب ملک بالکل ختم ہو گئی سمجھ میں آیا ملک ختم ہو گئی اس عورت نے کسی اور سے نکاح کیا اس نے پھر بعد میں کچھ تلاق دے دی اس نے پھر اس آدمی سے نکاح کر لیا اب یہ عورت اس گھر کے اندر گئی کہتے ہیں اب طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ وہ لفظ پرانی ملک سے متعلق تھا وہ بالکل ختم ہو گئی تھی تین طلاقوں کے ساتھ اور یہ نئی ملک ہی ہے لہذا اس کے اندر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا صورت سمجھ میں لیکن ویسے اگر ملکیت زائل ہوئی ہے ایک طلاق سے یا دو طلاق سے تو وہ شرط نہیں ختم ہوگی وہ پھر نکاح کرے گا اور شرط پائی جائے گی تو طلاق کیا ہو جائے گی واقع ہو جائے گی ہاں ایک صورت ہے اس کے ختم کرنے کی کہ جب اس آدمی نے مسن کیا صورت تھی آدمی نے اپنی بیوی سے کہا اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ابھی وہ اس گھر میں نہیں گئی چند دن بعد اس آدمی نے اس عورت کو ایک طلاق دے دی ایک طلاق دینے کے بعد عورت نے عزت گزاری اور جدا ہو گئی آپ بتائیے مولانا اس وقت نکاح باقی ہے نکاح بالکل ٹوٹ چکا ہے صورت سمجھ میں آ رہی ہے نکاح ٹوٹ چکا ہے اب وہ شخص اس کو طلاق دینا چاہے دے سکتا ہے طلاق نہیں دے سکتا کیونکہ ملکیت ہی نہیں رہی اب وہ عورت اس گھر میں چلی جائے اب شرط پوری ہو گئی گھر میں داخل ہو گئی اور اب فوراً طلاق نے واقع ہونا تھا لیکن ملکیت ہے لہذا وہ تلاق چلی گئی ختم ہو گئی قسم کھل گئی اب مہارا اب اس آدمی سے کیا کر لے نکاح کر لے جب نکاح کر لے گی اب اس گھر میں بھی جائے گی تو طلاق واقع نہیں ہوئی کیونکہ قسم کھل چکی ہے پوری ہو چکی ہے اور جب پوری ہوئی تھی اس وقت تو طلاق واقع ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں صورت سمجھ میں آ گئی وہ زوال کی بادل یمینی لا بلوہا اور ملکیت کا ذائل ہو جانا ختم ہو جانا بادل یمینی کس کے, کے بعد یعنی تعلیق کے بعد جو شرط لگائی تھی اس شرط لگانے کے بعد ملکیت کا ختم ہو جانا لایوب سیلوہا وہ اس یمین کو باطل نہیں کرتا وہ تعلیق ابھی بھی رہے گی مولانا بتلایا بھائی ملکیت ایک طلاق دے دی ملکیت ختم ہوئی عزت گزار لی لیکن وہ طلاق بس اگر شرط پائی گئی ملکیت کے اندر یعنی اس آدمی نے پھر دوبارہ کیا کر لیا تھا اس عورت سے نکاح کر لیا اور وہ یمین ابھی کھلی تھی نہیں دوبارہ نکاح کر لیا اور تو کہتے ہیں فی انجیدہ شرط و فی ان پس اگر وہ شرط پائی گئی ملکیت کے اندر انحلطیل الیمین تو قسم پوری ہو جائے گی وہ واقعات طلاق اور طلاق واقع ہو جائے گی وہ ان وجیدہ فی غیر علمل کی اور اگر وہ شرط پائی گئی ملکیت کے علاوہ میں یعنی طلاق کے بعد وہ عورت گئی ہے الیمین تو قسم پوری ہو جائے گی ولم ان اور کچھ بھی واقع نہیں کیونکہ سمجھ میں آ گئی وَإذَا وجود الشرط فالقول قول الزوج سورت مسئلہ یہ بھائی خاون نے بیوی بی کی طلاق کو کسی چیز کے ساتھ مہلک کر دیا تھا اگر تھی یہ کام کیا تو تجھے طلاق ہے بیوی بی تو پہلی جان چھڑانا چاہتی تھی خاون سے اس نے کہا بھائی وہ کام میں نے کر لیا ہے شادی کے پاس چلی گئی میری اب طلاق کا حکم مجھ کو میرے لیے لگا دیں بھی یہ جھگڑا ہوا بھائی کہتا ہے نہیں پائی گئی وہ شرط ابھی نہیں پوری ہوئی لہذا ابھی طلاق کی واقع ہے بیوی کہتی ہے واقع ہو چکی ہے دونوں قاضی کے پاس چلے گئے اب کس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا کہتے ہیں بھائی دیکھو عورت دعوی کو رہی ہے کہ شرط پائی گئی ہے پوری ہو چکی ہے اور خامن اس سے انکار کر رہا ہے اور قول کس کا معتبر ہوتا ہے من قول تون کا معتبر ہوگا ہاں عورت کے ذمے کیا ہے بینا ہے تو وہ بینا قائم کر دے گی گواہ پیش کر دے کہ ان کے سامنے شرط پوری ہوئی تھی تو ٹھیک ہے ہمارا نام پھر فیصلہ حکم لگا دیا جائے گا بھائی سلاخ کا سورج سمجھ میں آ گئی بھائی یہ مانا بھائی صلافہ فی وجود شرطی اور اگر اختلاف کیا دونوں نے یعنی میاں بیوی نے فی وجود شرطی شرط کے پائے جانے میں پل قول الزوج فی ہی پس قول ہی خامند ہی کا قول ہے یعنی اس کا قول معتبر ہے اللہ انطیم المر اط البینہ مگر یہ کہ وہ عورت کوئی بینا قائم کر دے فیم کان شرط اللہ اللہ من جا صورت مسئلہ یہ بھائی خام نے کوئی شرط لگائی تھی اس کے ساتھ طلاق کو معلق کر دیا تھا لیکن شرط ایسی لگا دی جس کا پتہ اس عورت کے سوا کسی کو نہیں چلتا مسا خامد نے کہا تھا اگر تجھے حیض آیا تو تجھے طلاق ہے تو دیکھو اب حیض کے آنے کا علم یہ تو عورت ہی بتلائے گی اور کسی کو اس کا پتہ نہیں تو اب وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے حیض آ گیا تو کیا اس کا قول معتبر ہے کہتے ہیں بھائی ایسے مسئلے میں جہاں شرط کے پائے جانے کا کی خبر صرف کس کو ہوتی ہے عورت کو ہوتی ہے تو پھر اس کا قول معتبر ہے لیکن صرف اپنے بارے میں معتبر ہوگا کسی اور کے بارے میں معتبر نہیں تو اپنے بارے میں معتبر ہے اور تو اس نے کہا مجھے حیض آ گیا اور خامن نے صرف اس کی طلاق کو معلت کیا تھا نہبر کی اور کیا حکم لگا دیں گے ہم طلاق, طلاق, طلاق ہو چکی لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی اور بھی سوکن بھی تھی خامن نے یوں کہا تھا اگر تجھے حیض آیا تو تجھے بھی طلاق اور فلانی کو بھی طلاق سوکن کو بھی ساتھ ملا دیا اب اس نے آ کر کہا کہ مجھے حیض آ گیا تو اس کا کال اب یہ ایسی شرط ہے جس کا پتہ صرف عورت کو چلتا ہے اور اس کے اندر اس کا قول معتبر ہے لیکن صرف اس کی اپنی ذات کے بارے میں لہذا اس کے بارے میں تو قول معتبر ہوگا اس پر ہم کیا حکم لگا دیں گے طلاق <تصفح> کا لیکن سوکن کے بارے میں اس کا قول قبول نہیں ہوگا ہاں اگر شوقن بھی کہتی ہے ٹھیک ہاں کہہ رہی ہے یہ تو پھر تو ٹھیک ہے دونوں کے حق میں ہو جائے گا مسئلہ وہ انکار کرتی ہے کہتی نہیں یہ جھوٹ بول رہی ہے عورت کہتی ہے مجھے حیض آ گیا سوکن کیا کہتی ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے تو اس کے حق میں اس کا قول معتبر نہیں ہوگا صرف اس عورت کے حق میں کیا ہوگا اس کا قول معتبر ہوگا صورت سمجھ میں آ اس لیے کہ ہو سکتا ہے بھائی سوکن کے مسئلے میں سہمت ہے نا بدگمانی آئے گی دل میں کہ یہ تو اپنی سوکن کو طلاق دلوانا چاہتی تھی اس لیے اس کے حق میں جھوٹ بولا ہے تو وہاں بدگمانی آتی ہے اپنے حق میں بدگمانی نہیں فائن کان شرط لا یعلم الا من جهتها اگر شرط معلوم نہیں ہو سکتی مگر عورت ہی کی جانت سے فال قول قولھا فی حق نفسہ ها تقول سی عورت کا معتبر ہے اس کی اپنی ذات کے بارے میں مثل اہیہ قول مثال کے طور پر خامہ یوں کہتا ہے ان حظتیف فا عن طالق نظر تجہ حیا ذات تجھے طلاق ہے قالت قد حض تل لکھا تو وہ کہتی ہے کہ تحقیق مجھے حیض آ گیا اسے طلاق ہو جائے گی وہ انقال و فلا اس پر تنوین نہ پڑھنا والا نہ یہ غیر منصرف ہے بھائی اور آپ نے پڑھا غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نی آتے بغیر منصرف کے کی اسبب کیا ہے اس میں اسباب کیا ہیں تو یاد رکھیے یہ جو فلاں اور فلانا کا لفظ ہوتا ہے یہ عالم کی جگہ استعمال ہوتا ہے مثلا میں ایک آدمی کے بارے میں آپ سے بات کر رہا تھا اور مثلا زید کے بارے میں بات کر رہا تھا اتنے میں بکر بھی آ گیا اب میں بکر کو نہیں بتلانا چاہتا میں کس کی بات کر رہا تھا آپ کو تو پتہ ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں زید کی لیکن اب بکر آیا اس کو تو میں نہیں بتانا چاہتا تو میں اب زید کا نام نہیں لیتا نام کے بجائے یوں آپ سے کہوں گا بھائی تو فلاں کو پھر میں نے یوں کہا پلاں کو یوں کہا تو پلاں کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے کسی عالم سے کنایا کیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے تو لہذا یاد رکھیے یہ عالم ہی کے درجے میں ہوتا ہے معرفہ ہی ہوتا ہے یہ کوئی عالم کے درجے میں تو فلانتو کے اندر ایک تو عالمیت آ گئی اور ایک تانیخ آ گئی دو اسباب منصرت ہیں اس کے اندر سمجھ میں آئے یقینتی ضابطہ یاد رکھنا عام طور پر تمام طلباء اس کو منصرف پڑھ دیتے ہیں فلاں فلانتن, فلانتن وغیرہ یہ درست نہیں ہے بھائی وہ انقاثی طالقوں فلانت اور خامن نے یوں کہا اگر تجھے حیض جب تجھے حیض آیا تو تجھے طلاق ہے اور فلانی کو بھی تیرے ساتھ یعنی وہ جو دوسری میری بیوی ہے اس نے کہا فقالت عورت کہنے لگی قد تو تحقیق مجھے حیض آ گیا یا میں مجھے میں حیض والی ہو گئی ہیا ولم تطلق فلان تو فلانتو تو اس کو تو طلاق ہو جائے گی اور فلانی کو طلاق نہیں ہوگی وَإِذَا قَالَ لَهَا إِذَا فَأَنتِ <طَالِقٌ> اچھا خامن نے آہ بی بی سے کہا کیا کہا ایزا حصف طَالِقٌ جب تجھے حیض آئے تو تجھے طلاق ہے جب تجھے حیض آئے تو اس نے خون دیکھا بھائی تو کیا خون دیکھتے ہی خامن نے کیا کہا تھا جب تجھے حیض آئے تو تجھے طلاق تو کیا خون دیکھتے ہی اسے طلاق ہو جائے گی کہتے ہیں نہیں بھائی انتظار کریں گے تین دن تک تین دن تک اگر وہ خون مسلسل جاری رہا تو معلوم ہوا یہ حیض ہی ہے واقعی کیونکہ حیض کی اقل مدت کتنی ہے تین دن ہے لیکن ہو سکتا ہے شروع میں ہم طلاق والا حکم نہیں لگائیں گے کیونکہ ہو سکتا ہے استحاضہ ہو ایک دن کے بعد یا دو دن کے بعد خون رک جائے جب رک جائے گا تو کیا پتہ لگ جائے گا یہ کیا ہے استحاضہ ہے سورج سمجھ میں آگے تو لہذا تین دن تک انتظار کریں گے اور تین دن کے بعد کیا حکم لگائیں گے کہ طلاق ہو گئی لیکن طلاق کب سے ہوئی ہے ابھی ہوئی ہے نہیں جب سے یہ خون شروع ہوا تھا یوں کہیں گے اسی وقت سے تلاش ہو گئی تھی کیونکہ خامن نے کیا کہا تھا جب تجھے حیض ہے تو اسی وقت حیض آیا شروع ہوا جیسے شروع ہوا حکم ہم نے اس وقت اس نہیں لگایا تھا یہ ابھی پتہ نہیں تھا کہ یہ حیض ہے یا استحاضہ ہے لیکن تین دن بعد پکا ہو گیا کہ یہ حیض ہی ہے طلاق تو اپنے محل پر ہی آنی تھی وہ معلوم ہے اسی وقت واقع ہو چکی تھی سورت سمجھ میں آگئی گئی بھائی کہتے ہیں وہ ایزا قال لَحَا اور جب خامن نے اپنی بیوی سے کہا ایزا خستی جب تجھے ہے تو تجھے طلاق ہے فراط نے خون دیکھا عورت نے لم یقائی طلاق تو طلاق واقع نہیں ہوگی حتا یت تمیرت دم دم و سلاستامین یہاں تک خون مسلسل جاری رہے تین دن تک فہر تمت تلا سیامین جب پورے ہو جائیں تین دن حکم نہ بے تو ہم حکم لگا دیں گے طلاق کے واقع ہونے کا حاضت اس وقت جبکہ حیض آیا تھا اس وقت جبکہ اسے حیض آیا تھا لفظ استعمال کیے خامن نے کہا ایزا حیثی حیضن جب تجھے حیض آ جائے ایک ہے فنت عالقن تو تجھے طلاق ہے پہلے کیا کہا تھا جب تجھے حیض آ جائے اب کیا کہا جب تجھے ایک حیض آ جائے تو اب صرف خون دیکھتے ہی اس وقت طلاق کا حکم نہیں لگائیں گے بلکہ جب حیض سے پاک ہو جائے گی اب ایک پورا حیض پایا گیا اور سامن نے بھی یہی کہا تھا جب تجھے ایک حیض آ جائے تو پورا حیض پایا گیا اب جب پاک ہو جائے گی حیض سے اب کیا واقع ہو جائے گی طلاق واقع ہو جائے گی وہ خاون نے اپنی بیوی سے کہا اذا جب تجھے ایک حیض آ جائے پانتی طالقن تو تجھے طلاق ہے لم تو تلق حاطا تو, تو وہ تجھے طلاق نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے اپنے حیض سے یہاں تک مسائل سمجھ میں آ گئے بھائی کہتے ہیں وہ طلاق العمتی اور باندی کی طلاقیں دو طلاقیں ہیں وہی دتوا اور اس کے عیدت دو حیز ہیں اچھا بھائی یاد رکھیے باندی کی باندی کا حکم آزاد عورت کے مقابلے میں نصف ہوتا ہے تو آزاد عورت کی کتنی طلاقیں ہیں تین طلاقیں ہوتی ہیں اس میں تو باندی کے لیے ڈیڑھ ہونی چاہیے لیکن طلاق میں تو تقسیم نہیں طلاق آدھی ہو سکتی ہے آدھی نہیں تو لہٰذا اس آدھی کو بھی پھر کیا شمار کریں گے پورا کر لیں گے تو کتنی طلاقیں ہوئیں دو تو باندی کی دو طلاقیں ہوتی ہیں دو سے قرمت مغلزہ آزادی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی مبلز آ جاتی ہے اور آزاد عورت کی عزت کتنے حیض ہیں تین حیض باندی کا نصب ہوتا ہے کتنا ہونا چاہیے ڈیڑھ حیض لیکن حیض کی تقسیم ہو سکتی ہے پتہ لگ سکتا ہے کب آدھا ہو گیا نہیں لہذا وہاں بھی آدھے حیض تو کیا کر لیں گے پورا کر لیں گے تو کتنی عیدت ہوئی باندھی کی دو حیض صورت سمجھ میں آ گئی بھائی اچھا یاد رکھیں ہمارا اور امام شافی محمد رحمہ اللہ کا اختلاف ہے ہمارے نزدیک طلاق کا تعلق عورت سے ہے عورت آزاد تو خامن کو کتنی طلاقوں کا حق ہے تین اور اگر عورت باندی ہے تو خامن کو کتنی طلاقوں کا حق ہے دو خامن چاہے غلام ہو چاہے آزاد آدمی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بس بیوی کو دیکھیں گے بیوی آزاد عورت ہے تو خاون کتنی طلاقوں کا مالک تین طلاقوں کا چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو اور اگر بیوی باندھی ہے تو خاون کتنی طلاقوں کا مالک بب. دو کا مالک ہے چاہے وہ آزاد ہی کیوں نہ ہو وہ خاون سورج سمجھ میں آ گئی جبکہ اس کے مقابلے میں امام شاف رحم اللہ فرماتے ہیں طلاق کا تعلق مرد سے ہے اگر خاون آزاد آدمی ہے تو اسے تین طلاقیں دینے کا حق ہے اور اگر کامل غلام ہے کوئی تو اسے دو طلاقیں دینے کا حق ہے اختلاف سمجھ میں آیا ہمارے نزدیک طلاق کا تعلق کس سے ہے عورت اور امام شاف رحم اللہ کے نزدیک مرد سے ہے اگر وہ آزاد ہو کتنی طلاقوں کا مالک تین کا اور اگر غلام ہو تو کتنی طلاقوں کا مالک دو, دو کا دیکھیے کتاب پر دیکھیے تو کہتے ہیں و طلاق العمت تطلی قطانی و اور باندی کی طلاقیں دو طلاقیں ہیں اور اس کے عزت دو حیض ہیں خورن کا نو او آبدن آزاد ہو اس کا خامند یا غلام ہو و طلاق الخرت اور آزاد عورت کی طلاقیں تین ہیں خرن کا نو جہا او آبدن آزاد ہو اس کا خامند یا غلام ہو چاہے اس کا خامند آزاد ہو چاہے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ کہ خامن سے تعلق ہی نہیں ہے طلاق کا وَإِذَا تو کون سی طلاق واقع ہوگی طلاق بائن واقع ہوگی تو لہذا اگر کوئی کسی آدمی نے نکاح کیا ابھی رخصتی نہیں ہوئی اس نے کہا میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں تو آپ کیا حکم لگائیں گے کتنی طلاقیں ہوئی ایک ہوئی ہے اور وہ بھی کون بائیں اور دوسری اور تیسری کیا ہوئی لغ چلی گئیں کیونکہ ایک سی بائیں ہو چکی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی لیکن اگر تین طلاقیں ایک ہی لفظ سے اکٹھی دے دیں اس عورت کو جس کے ساتھ ابھی صحبت نہیں کی تو اب کیا حکم لگائیں گے آپ اب تینوں واقع ہو جائیں گی سمجھ میں ہے مثلا کہتا ہے میں ابھی رخصت ہی نہیں ہوئی اور وہ کہتا ہے میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیتا ہوں تو آپ تو تینوں اکٹھی دے رہے ہیں مارانا ترتیب ہوتی تو پہلی واقع ہوتی اگلی دو واقع نہ ہوتی یہاں تو وہ تینوں کیا کر رہا ہے اکٹھ یہی کہتے ہیں میں اپنی بیوی کو دو طلاقیں دیتا ہوں تو یہاں تو ترتیب نہیں ہے اس لیے دونوں واقع ہو جائیں گی اگر ترتیب ہوتی تو پہلی واقع ہوتی دوسری کیا ہو جاتی لب ہو جاتی سورج سمجھ میں آ رہی ہے و اذا تہ جلوم رہتا ہو قبل دو پھول سال سن اور جب طلاق دے دے کوئی شخص اپنی بیوی کو قبل دو پھول اس سے صحبت کرنے سے پہلے کتنی دے تین طلاق دے دے وق کا آئندہ آ رہی ہا تو وہ تینوں اس پر واقع ہو جائیں گی وہ ان فر رقت طلاق اور جدا جدا کیا طلاقوں کو خامن نے کیا کیا ہاں پہلے تو کہا تھا تجھے تین طلاقیں ہیں اکٹھی دی تھی اب اگر اس نے جدا جدا کیا طلاقوں کو مثلا کیسے کہا تجھے طلاق ہے تجھے طلاق ہے تجھے طلاق اس طرح کے لفظ استعمال کیے تو ہر طلاق الگ الگ ہو گئی دوسرے سے تو بانت بال تو عورت کیا ہو جائے گی بائنا ہو جائے گی پہلی طلاق سے ہی ولم تقاسانیت اور دوسری اور تیسری واقع نہیں ہوگی وہ ہوگی ہو ہو اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا ماننا کہ آزابہ تو آپ نے پڑھا تھا کہ صاریح کیا ہوتی ہے؟ سے مل جاتی ہے تو جب پہلے کہا خون تو اس سے کیا ہوئی غیر مقبول بہا ہے صحبت ابھی نہیں ہوئی صرف نکاح ہوا ہے تو کون سی طلاق پڑنی چاہیے تھی رجعی لیکن چونکہ صحبت نہیں ہوئی تو رجعی نہیں پڑے گی بلکہ کون سی پڑ جائے گی بائن. طلاق بائیں پڑ گئی ٹھیک ہے اور کون سی پڑی ہے سری پڑی ہے غیر سری؟ سری. سری سری دوسری پھر کہتا ہے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں یہ بھی کون سی ہے سری تو یہ بھی واقع ہونی چاہیے حالانکہ صاحب خزوری کیا فرما رہے ہیں یہ دوسری واقع نہیں ہوگی اسی طرح تیسری کہے تو تیسری بھی واقع نہیں ہوگی حالانکہ ضابطہ کیا پڑا تھا اریحق سریح سریح کس کے ساتھ مل جائے گی شریح کے ساتھ مل جائے گی تو جواب یہ مالا نا کہ وہاں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ عدت کے اندر اندر طلاق دے بھائی اور یہاں تو یہ ایسی عورت ہے جس کے ساتھ صحبت ہی نہیں کی اس پر تو عدت ہی نہیں ہوتی تو جیسے پہلی طلاق پڑی وہ بائن طلاق بائن بن گئی اور یہ بائنہ ہو گئی اور عدت ہی کوئی نہیں اس پر یہ فوراً دوسرا نکاح کرنا چاہے کر سکتی ہے بھائی تو جب پہلی کے ساتھ ہی نکاح ٹوٹ گیا بالکل ختم ہو گیا عدت بھی کوئی نہیں تو عدت ہوتی تو سری کے ساتھ سری مل جاتی لیکن یہاں عدت ہی نہیں ہے لہذا حالت دوسری طلاق پہلی کے ساتھ ملے گی بھی نہیں ملے گی بھائی بات سمجھ میں آ سب کو بھائی فی لہذا اس صورت میں دوسری اور تیسری طلاق لغ ہو جائے گی واحد اگر خاون نے بھائی اسی عورت سے کہا جس سے ساتھ ابھی صحبت نہیں اسے کیا کہا انتی تجھے طلاق ہے و واحد ایک طلاق اور ایک طلاق آپ بتائیے کتنی طلاقیں واقع ہوں گی ایک طلاق اور ایک طلاق کہتے ہیں بھائی ایک واقع ہوگی بھائی ایک سے بائنا ہوگی دوسری آئے گی دوسری واقع ہی وقات علیہ واحدن تو اس پر ایک ہی طلاق واقع ہوگی ولاقال علہ اور اگر خامن نے بیوی سے یوں کہا انتفا دیکھو اب یہ صرف لفظوں کا فرق بتا رہے ہیں بھائی عربی زبان کے قائدے ہیں انتفا لاحد قبل واحد تجھے طلاق ہے ایک طلاق قبل واحد ایک طلاق سے پہلے اچھا بھائی اس عبارت میں کتنی طلاقوں کا ذکر آیا عبارت میں عبارت میں دو کا واحداتن کدھر واحدتن یہ ایک ہے اور قبلہ واحد یہ دوسری ہے عبارت میں کتنی طلاقوں کا ذکر آیا دو طلاقوں کا ذکر آیا ضابطہ یاد رکھنا اگر جو طلاق ضابطہ لکھ لو بھائی لکھ لو اگر وہ لفظ جو پہلے بولا گیا ہے اس سے پہلے طلاق واقع ہو اگر وہ لفظ جسے جس پہلے بولا گیا اس سے پہلے طلاق واقع ہو اور بعد والے میں سے بعد میں واقع ہو اور بعد والے لفظ سے بعد میں واقع ہو تو پھر ایک ہی طلاق واقع ہوگی تو پھر ایک ہی طلاق واقع ہوگی ورنہ دو طلاقیں واقع ہوں گی لکھ لیا خامد نے کتنے لفظ بولے تھے دو تو جو پہلے بولا ہے اگر اس سے طلاق پہلے ہو رہی ہے اور بعد والے سے بعد میں ہو رہی ہے تو کتنی طلاقیں ہوں گی ایک ہوگی دوسری لغو چلی جائے گی اور اگر اس کا عکس ہو پھر کتنی واقعیں ہوں گی یعنی جس کو پہلے بولا اس سے طلاق بعد میں ہو رہی ہے اور جس کو بعد میں بولا اس سے طلاق پہلے ہو رہی ہے تو پھر کتنی ہوں گی دو دیکھو آگے لفظ آ جائیں گے آپ خود بتائیں گے کہ ایک واقع ہوئی ہے یا دو آپ دیکھیے نا کتاب پر خامن نے کیا کہا بیوی سے انتوں واحدتن قبل واحد تجھے ایک طلاق ہے ایک سے پہلے تجھے ایک طلاق سے پہلے ایک طلاق ہے غور کرو دوبارہ عبارت میں نظر ہے تجھے طلاق ہے ایک ایک سے پہلے معلوم ہوا جو دوسری ہے وہ اس نے ابھی بعد میں آنا ہے پہلی کا کہہ رہا ہے وہ پہلے ہے ایک طلاق ہے ایک سے پہلے معلوم ہوا ہے وہ جو اگلی ایک ہے اس سے پہلے یہ والی ہے وہ آگے آنے وہ بعد میں آ رہی ہے تو اب آپ بتائیے مولانا جو پہلے ذکر ہوئی وہ پہلے ہے لفظوں پہ غور کر رہے ہیں آپ کامن نے کیا کہا تجھے ایک طلاق ہے ایک سے پہلے اچھا دوسری مثال بناؤ میرے پاس زید آیا عامر سے پہلے کون پہلے آیا زید پہلے اور عمر بعد اسی طرح ہے. تجھے ایک طلاق ہے ایک سے پہلے تو پہلے والی طلاق پہلے ہے اور بعد والی بعد میں اور ضابطہ کیا لکھوایا آپ کو میں نے جو طلاق پہلے بولی گئی ہے اگر وہ پہلے واقع ہو رہی ہے تو کتنی واقع ہوگی ایک اور دوسری کیا ہو جائے گی لغ ہو جائے گی تو اسی لیے کہا وقات علیہ واحد تو اس پر ایک ہی طلاق واقع ہوگی وہ اور اگر خامد نے اپنی بیوی سے یوں کہا واحد قبلا واحد یوں خامن نے کہا واحد قبلا واحد تجھے طلاق ہے ایک طلاق کے اس سے پہلے ایک طلاق ہے زید امر والی مثال بناؤ بھائی میرے پاس زید آیا کہ اس سے پہلے عمر کون پہلے ہے میرے پاس زید آیا उससे سے پہلے आया آیا کون پہلے ہے पहले پہلے ہے دیکھا معلوم واقع ہو رہی ہے اور جو پہلے ہے وہ بعد میں اور اس سورت میں کتنی تلاقیں واقع ہوں گی دو واقع ہوں گی ضابطہ سمجھ میں آیا تو دیکھو کیوں واقع ہوں گی دیکھو پہلے والی نے بعد میں واقع ہونا ہے اور بعد والی نے پہلے اچھا بعد میں کتنے واقع ہونا ہے بعد میں کتنے واقع ہونا ہے پہلے والی نے بعد میں واقع ہونا ہے اور یہ پہلے والی تو فی حال وہ دے رہا ہے اور بعد والی اس سے بھی پہلے ہے مل مب زمانہ ماضی کی بات کر رہے ہیں کس کی بات کر رہے ہیں بھائی ایک طلاق یہ جب طلاق دے رہے ابھی دے رہا ہے یا یہ جو طلاق دے رہا ہے یہ تو اس وقت دے رہا ہے سمجھ میں آیا اور اس وقت جو پہلے دے رہا ہے اس نے بعد میں ہونا ہے اور بعد والی نے تو بعد والی پہلے کیسے ہو سکتی ہے پہلے تو زمانہ ماضی ہے ہمارا نام زمانۂ ماضی میں اس نے طلاق کوئی دی تھی تو وہ دہذا یہاں دونوں اکٹھی ہو جاتی ہیں پھر کیا ہو جاتی ہیں اس سے پہلے تو کر نہیں سکتے ہم وہ تو زمانہ گزر چکا ہے اس میں تو تم نے دی نہیں تھی پہلے کس نے ہونا ہے بھائی یہ جو کہا نا آن سال خون تجھے ایک طلاق ہے یہ ابھی ہو رہی ہے طلاق یا مستقبل میں ہوگی یا ماضی میں تھی ابھی ہو رہی ہے اور جو بعد مالی ہے وہ اس سے بھی پہلے ہے اور اس سے پہلے تو کون سا زمانہ ہے ماضی کا اور ماضی میں طلاق اس وقت دے اور واقع ہو جائے ماضی کے زمانے میں ایسا ہو سکتا ہے وہ تو جب دے گا اسی وقت ہوا کرتی ہے تو وہ ماضی میں تو ہو نہیں سکتی وہ اسی کے ساتھ ہی اسی وقت واقع ہو جائے گی کیا ہو جائے گی تو دونوں اکٹھی واقع ہو جائیں گی لہذا اب ہم حکم لگائیں گے دو طلاقوں کا اگر وہ پہلے ہو جائے تو پھر بھی ایک ہی ہونی چاہیے تھی والا نا کیونکہ ایک سے کیا ہو جاتی ہے بائنا ہو جاتی ہے تو وہ طلاق کوشش کر رہی ہے میں ماضی میں جا کر واقع ہوں لیکن ماضی میں تو واقع ہو نہیں سکتی سکت میں. ماضی تو گزر چکی ہے تو یہ بھی کس وقت واقع ہوگی حال ہی میں اب لہٰذا دو ہو جائیں گے یہ مانا وحین قالہ واحد واحد ایک طلاق اس سے پہلے ایک طلاق ہے وقت انتانی تو اس پر دو طلاقیں واقع ہو جائیں گی ان قالگر خام نے یوں کہا واحد یعنی واحدتن واحدتن تجھے ایک طلاق ہے کہ اس کے بعد ایک ہے کون سی پہلے ہے میرے پاس زید آیا اس کے بعد عمر آیا کون پہلے ہے پہلے ہمارے کو پہلے والا پہلے ہے بعد والا بعد اور میں نے آپ کو ضابطہ لکھوایا اگر جو پہلے بولا گیا ہے اس سے پہلے طلاق واقع ہو تو کتنی ہوگی جس کے پہلے بولا ہے تلفظ کیا ہے اگر اس سے پہلے طلاق ہو رہی ہے تو کتنی ہوں گی ایک ہی واقع ہوگی اسی لیے کہا واقعات واحد اتن. اس صورت میں بھی کیا ہوگی ایک وَإن واحدتن واحدتن. تجھے طلاق ہے ایک طلاق بعد واحد کس کے بعد ایک طلاق, ایک, ایک طلاق کے بعد میرے پاس زید آیا ہمر کے بعد کون پہلے ہے ہمر پہلے ہے تو جو پہلے بولا گیا ہے وہ بعد میں ہے اور اس صورت میں کتنی طلاقیں واقع ہوتی ہیں دو یہاں بھی یہ تجھے طلاق ہے واحد واحدتن ایک طلاق کے بعد ایک اور ماہا واحدتن یا ایک طلاق ہے ایک طلاق کے ساتھ اور مہا واحدتن یا ایک طلاق کے ساتھ ایک طلاق ہے تجھے تو ان تمام صورتوں میں وقات انسانی کتنی واقع ہوں گی دو طلاقیں ہوں گی ان قال بیوی سے یوں کہا کہ واحد اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے ایک طلاق اور ایک طلاق ایک طلاق اور دخل عورت گھر میں داخل ہوئی وفاطہ واحد رحمہ اللہ تو اس پر ایک ہی طلاق واقع ہوگی امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک بھائی کیونکہ ایک سے بائنا ہوگی دوسری واقع ہی نہیں وقال تقاؤن تانی اور صاحبین فرماتے ہیں دو طلاقیں واقع ہوں گی اس لیے کہ دونوں شرط کے ساتھ معلق ہو گئیں اور جیسی شرط پائی جائے گی دونوں اکٹھی طلاقیں ہو جائیں گی بھائی وہ ام قال عنصن بی مکہ تفہیت پالقن فی الحال فی پل بلاد اور اگر خامن نے بیوی سے کہا تجھے طلاق ہے مکہ میں تو اسے طلاق ہو جائے گی فی الحال فی پل بلاد تمام شہروں میں جہاں کہیں بھی وہ ہو لاہور میں بیٹھے ہوئے خامن نے بیوی سے کہا تجھے طلاق ہے مکہ میں تو کہتے ہیں فوراً طلاق ہو جائے گی بھائی کیوں یہاں تو وہ کہہ رہا ہے مکہ میں کہتے ہیں وجہ یہ کہ طلاق کسی جگہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہو سکتی زمانے کے ساتھ تو مخصوص ہو جاتی ہے طلاق ایک آدمی نے اپنی بیوی بی کو آج طلاق دی اب آپ بتائیے مولانا زمانہ ماضی میں یہ طلاق تھی نہیں تو زمانے میں تفصیص آ گئی کہ صرف یہ حال اور انتقبال میں ہے طلاق ماضی میں نہیں لیکن مکان میں ایسا نہیں ہے ایک آدمی اپنی بیوی بی کو جب طلاق دیتا ہے وہ دنیا کے جس حصے میں بھی جائے وہ طلاق ہوگی یا طلاق ختم ہو جائے گی وہ طلاق رہے گی تو جگہوں کی بات ہے طلاق میں تفصیص نہیں آتی کہ اس علاقے میں رہے گی تو طلاق ہے اس سے نکلے گی تو طلاق نہیں رہے گی ختم ہو جائے گی وہاں تفصیص نہیں آتی لیکن زمانے میں کیا جاتی ہے طلاق کے اندر تفصیص آ جاتی ہے ایک زمانے میں طلاق ہے دوسرے میں طلاق نہیں ہے تو لہذا زمانے اور مکان میں فرق ہے زمانے اور تو یہاں وہ کہہ رہے تجھے طلاق ہے مکہ میں اور مکہ کے ساتھ طلاق مخصوص ہو سکتی ہے नहीं. نہیں ہو سکتی مخصوص لہذا یہی طلاق ہو جائے گی ہاں اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب یہ مکہ جائے گی تو تب اس کو طلاق ہے تو پھر یہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے سمجھ میں آیا تو اس کی نیت ٹھیک ہے مولانا تلاق کی ربی نہیں ہوئی سے اب یہ ہو سکتا ہے گھر میں ہو، گھر سے باہر طلاق نہ ہو عورت جب گھر میں آتی ہے طلاق سے متأثر ہو جاتی ہے جب باہر جاتی ہے طلاق رہتی نہیں ایسا ہوتا ہے کبھی نہیں جب تلاق ہے ہر جگہ پہ وہ طلاق ہے جہاں بھی وہ چلی جائے وہ طلاق ہے اس پر سمجھ میں آیا تو لہذا یہاں بھی وہی وہی وہ انقالہ اور اگر خامن نے بیوی سے کہا انتفال قن ازاد خلطی مکہ تھا تجھے طلاق ہے اگر جب تجھے طلاق ہے جب تک میں داخل ہو لم تطلق تو طلق سے طلاق نہیں ہوگی حتا تدخل مکہ تا یہاں تک کہ وہ کہاں داخل ہو جائے مکہ میں داخل ہو جائے وہ قال انتفال قن غدن اگر خاون نے بیوی سے یہ کہا تجھے کل کے کل طلاق ہے آنے والے دن تجھے کیا ہے <تصفح> یعنی ان شن غدن تو طلاق والی ہے آنے والے دن میں ان شاء غدن کا کیا ماننا ہے ذرا لفظوں پہ غور کرو بھائی عربی زبان کی چونکہ ضابطے چل رہے ہیں ان شاء القن غدن تو طلاق والی ہے غدن آنے والے دن میں یعنی آنے والے دن سارے دن میں تو کس چیز کے ساتھ موصف ہے طلاق کے ساتھ لہذا اگلے دن فجر صادق ہوتے ہی عورت کو طلاق ہو جائے گی اب سارا دن وہ کس کے ساتھ موصوف ہے طلاق کے ساتھ اگر تھوڑی لیٹ طلاق ہو گئی تو سارے دن میں وہ طلاق والی رہی بھئی دوپہر کو ہوئی طلاق سارے دن میں طلاق اب رہی آب تو آدھے دن میں طلاق ہے آدھے میں طلاق اور خامن نے تو کیا تھا کہا تھا انتی غدن کل کے دن تو طلاق والی ہے یعنی سارے دن میں تو کسی چیز کے ساتھ موصوف ہے طلاق, مم طلاق, مم طلاق کے ساتھ اور اس کی وہی صورت ہے کہ شروع پہلے وقت سے کیا کیا جائے طلاق کے وقوع کو مان لیا جائے ضابطہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی تو کہا بھائی وَا طلاق والی ہے آنے والے طلاقرستانی تو واقع ہو جائے گی اس پر طلاق طلوع فجر ثانی سے یعنی فجر صادق کے طلوع سے ہی کیونکہ دن کا شروع ہوتا ہے فجر ثانی سے یعنی فجر صادق سے فجر قاضف سے نہیں شروع ہوتا چلیے بس ملانا ہاضا المرام اللہ عالم یقیقت الکلام